أعوذ بالله من إلى الله اور کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی رہتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کے رسول بھی اور اس کا رسول بھی بے شک ہم اللہ ہی کی طرف راغب ہیں انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل وبن من اللہ عم الحکیم زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں اور ان کے لیے جن کی دلداری مقصود ہے اور گردنے چڑھانے اور قرضہ داروں کے قرض اتارنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس آیت میں اس تان کا دروازہ بند کرنے کے لیے صدقات کے مستحق لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے صدقات سے مراد یہاں صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے آیت کا آغاز ان نما سے کیا گیا ہے جو قصر کے سیغوں میں سے ہے اور اس صدقات میں لام تعریف جنس کے لیے ہے یعنی ان صدقات کی جنس ان آٹھ قسموں میں مقصور ہے جن کا ذکر آیت میں ہے ان کے علاوہ کسی اور پر صدقے کی رقم کا استعمال صحیح نہیں اہل علم کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ ان آٹھوں مصارف پر تقسیم کرنا ضروری ہے یا ان میں سے جس مصرف یا مصارف پر امام یا زکوٰۃ ادا کرنے والا مناسب سمجھے حسب ضرورت خرچ کر سکتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ پہلی رائے کے قائل ہیں اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحم الرحمہ اللہ وغیرہ دوسری رائے کے اور یہ دوسری رائے ہی زیادہ صحیح ہیں امام شفیع رحمہ اللہ کی رائے کی روح سے زکوٰۃ کی رقم آٹھوں مصارف پر خرچ کرنا ضروری ہے یعنی اقتضائے ضرورت اور مصالح دیکھے بغیر رقم کے آٹھ حصے کر کے آٹھوں جگہ پر کچھ کچھ رقم خرچ کی جائے جبکہ دوسری رائے کے مطابق ضرورت اور مسالح کا اعتبار ضروری ہے جس مصرف پر رقم خرچ کرنے کی زیادہ ضرورت یا مسالح کسی ایک مصرف پر خرچ کرنے کے مقتضی ہوں تو وہاں ضرورت اور مسالح کے لحاظ سے زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جائے گی چاہے دوسرے مصارف پر خرچ کرنے کے لیے رقم نہ بچے اس رائے میں جو معقولیت ہے وہ پہلی رائے میں نہیں ہے پھر ان مصارف سمانیہ کی مختصر تفصیل حسب ذیل ہے نمبر ایک فقیر اور مسکین چونکہ قریب قریب ہیں اور ایک کا اطلاق دوسرے پر بھی ہوتا ہے یعنی فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہہ لیا جاتا ہے اس لیے ان کی الگ الگ تعریف میں خاصا اختلاف ہے تاہم دونوں کے مفہوم میں یہ بات تو قطعی ہے کہ جو حاجت مند ہوں اور اپنی حاجات و ضروریات کو پورے یا پورا کرنے کے لیے مطلوبہ رقم اور وسائل سے محروم ہوں ان کو فقیر اور مسکین کہا جاتا ہے پھر مسکین کی تعریف میں ایک حدیث آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ گھومنے پھرنے والا نہیں ہے جو ایک ایک یا دو دو لقمے یا کھجور کے لیے گھر گھر پھرتا ہے بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال بھی نہ ہو جو اسے بے نیاز کر دے نہ اسے غریب اور فقیر سمجھا جاتا ہے کہ لوگ مستحق سمجھ کر اس پر صدقہ کریں اور نہ خود لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے باوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چودہ سو اناسی اور صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار انتالیس حدیث میں گویا اصل مسکین شخص مذکور حدیث میں گویا اصل مسکین شخص مذکور کو قرار دیا گیا ہے جب کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مسکین کی یہ تعریف بھی نقل کی گئی ہے کہ جو گدا گر ہو گھوم پھر کر اور لوگوں کے پیچھے پڑھ کر مانگتا ہو اور فقیر وہ ہے جو نادار ہونے کے باوجود سوال سے بچے اور لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرے بہوال ابن کثیر پھر نمبر تین عاملین علیہ سے مراد حکومت کے وہ اہل کار ہیں جو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی و تقسیم اور اس کے حساب و کتاب پر معمور ہیں نمبر چار الم قلوبهم ایک تو وہ کافر ہے جو کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہو اور اس کی امداد کرنے پر یہ امید ہو کہ وہ مسلمان ہو جائے گا دوسرے وہ نو مسلم افراد ہیں جن کو اسلام پر مضبوطی سے قائم رکھنے کے لیے امداد دینے کی ضرورت ہو تیسرے وہ افراد بھی ہیں جو یا جن کو امداد دینے کی صورت میں یہ امید ہو کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے سے روکیں گے اور اس طرح وہ قریب کے کمزور مسلمانوں کا تحفظ کریں یہ اور اس قسم کی دیگر صورتیں یہ اور اس قسم کی دیگر صورتیں تعلیف قلب کی ہیں جن پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے چاہے مذکورہ افراد مالدار ہی ہوں احناف کے نزدیک یہ مصرف ختم ہو گیا ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں حالات و ضروف کے مطابق ہر دور میں اس رف حالات و ظروف کے مطابق ہر دور میں اس مصرف پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے نمبر پانچ گردن آزاد کرانے میں بعض علماء نے اس سے صرف مکاتب غلام مراد لیے ہیں اور دیگر علماء نے مکاتب و غیر مکاتب ہر قسم کے غلام مراد لیے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ نے اسی رائے کو ترجیح دی ہے نمبر چھ الغارمین سے ایک تو وہ مقروض مراد ہیں جو اپنے اہل و عیال کے نان و نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنے میں لوگوں کے زیر بار ہو گئے اور ان کے پاس نقد رقم بھی نہیں ہے اور ایسا سامان بھی نہیں ہے جسے بیچ کر وہ قرض ادا کر سکیں دوسرے وہ ذمہ دار اصحاب ضمانت ہیں جنہوں نے کسی کی ضمانت دی اور پھر وہ اس کی ادائیگی کے ذمہ دار قرار پا گئے یا کسی کی فصل تباہ یا کاروبار خسارے کا شکار ہو گیا اور اس بنیاد پر وہ مقروض ہو گیا ان سب افراد کی زکوٰۃ کی مد سے زکوٰۃ کی مد سے یہاں صحیح یہ ہوگا کہ ہم کہیں کہ زکوٰوٰۃ کی مدد سے نہ کہ زکوۃ کی مد سے جیسا لکھا ہے تو ان سب افراد کی زکوٰۃ کی مدد سے امداد کرنا جائز ہے پھر فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے یعنی جنگی سامان و ضروریات اور مجاہد چاہے وہ مالدار ہی ہو پر زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کی رقم خرچ کرنا جائز ہے اور احادیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے اسی طرح بعض علماء کے نزدیک تب بعض علماء کے نزدیک تبلیغ و دعوت بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہے کیونکہ اس سے بھی مقصد جہاد کی طرح الاق کلی مت اللہ ہے پھر نمبر آٹھ ابن الصبیل سے مراد مسافر ہے یعنی اگر کوئی مسافر سفر میں مستحق امداد ہو گیا کوئی مسافر سفر میں مستحق کے امداد ہو گیا ہے تو چاہے وہ اپنے گھر یا وطن میں صاحب حیثیت ہی ہو اس کی امداد زکوۃ کی رقم سے کی جا سکتی ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو نبی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہے ہر ایک کی سن اور مان لیتا ہے آپ کہہ دیجئے وہ تمہارے لیے خیر کا کان ہے وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی باتوں پر یقین رکھتا ہے اور تم میں سے جو ایمان لائے ان کے لیے رحمت ہے اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اے مسلمانوں وہ منافقین تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی رکھیں حالانکہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار دار ہیں کہ وہ انہیں راضی رکھیں اگر یہ لوگ مومن ہیں اَلَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَا عَجَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمِ کیا انہیں معلوم نہیں ہوا کہ بے شک جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو بلا شبہ اس کے لئے جہنم کی آگ ہے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا یہ بہت بڑی رسوائی ہے يحذر المنافقين يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم والاستهزؤوا ان الله مخرج ما تحذرون منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر کوئی صورت نازل کر دی جائے جو انہیں ہر بات بتا دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے کہہ دیجئے تم مذاق کرتے ہو بے شک اللہ وہ باتیں ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو وَلَئِن سَألتَهُم لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ رسو ہی کو تم تس تہذی اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ ضرور کہیں گے کہ ہم تو صرف شغل کے طور پر باتیں اور دل لگی کرتے رہے تھے کہہ دیجئے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے کیا تم اللہ اور اس کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف یہاں سے پھر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ہرزہ سرائی یہ کی کہ یہ کان کا کچا مطلب ہلکا ہے مطلب ہے کہ یہ ہر ایک کی بات سن لیتا ہے یہ گویا آپ کے حلم و کرم اور افو صفح کی صفت سے ان کو دھوکا ہوا اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہمارا پیغمبر شر و فساد کی کوئی بات نہیں سنتا جو بھی سنتا ہے تمہاری لیے اس میں خیر اور بھلائی ہے پھر منافقین آیاتِ الٰی کا مذاق اڑاتے منافقین آیاتِ الہی کا مذاق اڑاتے مومنین کا استحضا کرتے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتے جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمانوں کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تو صاف مکر جاتے اور کہتے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہنسی مذاق کے لیے کیا تمہارے سامنے اللہ اس کی آیات اور اس کا رسول ہی رہ گیا ہے مطلب یہ ہے کہ اگر مقصد تمہارا آپس میں ہنسی مذاق ہی ہوتا تو اس میں اللہ اس کی آیات اور رسول کا ذکر درمیان میں کیوں آتا یہ یقیناً تمہارے اس قبض اور نفاق کا اظہار ہے جو آیاتِ الہی اور ہمارے پیغمبر کے خلاف تمہارے دلوں میں موجود ہے هين الله تعالى فرمات لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعف عن طائفة نعذب طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين اب بہانے مت بناؤ یقیناً تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو اس وجہ سے عذاب دیں گے کہ وہ مجرم تھے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایديهم نس اللہ فنسيهم ان المنافقین هم الفاسقون منافق مرد اور منافق عورتیں ان کے بعض بعض سے ہیں سب ایک جیسے ہیں مطلب وہ برے کام کا حکم دیتے ہیں اور نیک کام سے روکتے ہیں اور خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ روکے رکھتے ہیں انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے بھی انہیں بھلا دیا بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں وامن اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کر رکھا ہے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہ دوزخ انہیں کافی ہے ور إن نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے دائم عذاب ہے۔ كالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوه واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلقهم فاستمتعتم بخلقکم كما استمتع الذين من قبلکم بخلقهم وخذتم كالذی خاضوا حبطت هم منافقو تم ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے تھے وہ قوت میں تم سے کہیں زبردست اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے چنانچہ وہ دنیا میں اپنا حصہ برت چکے وہ دنیا میں اپنا حصہ برت چکے بس یا پس تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا جس طرح ان لوگوں نے اپنا حصہ برت لیا جو تم سے پہلے تھے اور تم بھی فضول باتوں میں الجھے رہے جس طرح وہ فضول باتوں میں الجھے رہے یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی تم جو ایمان لائے تھے اللہ اور رسول کے استحضاء کے بعد اس کی کوئی حیثیت باقی نہ رہ گئی تم کافر ہو گئے ہو پھر اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کر لی اور مخلص مسلمان بن گئے پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہیں توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور کفر و نفاق پر اڑے رہے اسی لیے اس عذاب کی علت بھی بیان کر دی گئی ہے کہ وہ مجرم تھے پھر منافقین جو حلف اٹھا کر حلف اٹھا کر مسلمانوں کو باور کراتے تھے کہ ہم تم ہی میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی کہ ایمان والوں یا ایمان والوں سے ان کا کیا تعلق البتہ یہ سب منافق چاہے مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی ہیں یعنی کفر و نفاق میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں آگے ان کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جو مومنین کی صفات کے بالکل الٹ ہیں پھر اس سے مراد بخل ہے یعنی مومن کی صفت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور منافق اس کے برعکس مطلب بخل یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرنا ہے پھر یعنی اللہ بھی ان سے ایسا معاملہ کرے گا کہ گویا ان سے انہیں بھلا دیا جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا اليوم كما نسيتم لقاء يومكم آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم ہماری ملاقات کے اس دن کو بھول یا بھولے ہوئے ہو یا بھولے ہوئے تھے آج ہم تمہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح تم ہماری ملاقات کے اس دن کو بھولے ہوئے تھے مطلب یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو چھوڑے رکھا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے محروم کر کے چھوڑے رکھے گا نسان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو بیمانہ ترک و چھوڑ دینے کے ہوتا ہے جبکہ نسیان نسان بھولنے اور یاد نہ رہنے کے اس سے اللہ کی ذات پاک ہے بہوال فتح القدیر پھر یعنی تمہارا حال بھی اعمال اور انجام کے اعتبار سے امِ ماضیہ کے کافروں جیسا ہی ہے اب غائب کے بجائے منافقین سے خطاب کیا جا رہا ہے پھر خلاقن کا دوسرا ترجمہ دنیاوی حصہ بھی کیا گیا ہے یعنی تمہاری تقدیر میں دنیا کا جتنا حصہ لکھ دیا گیا ہے وہ برت لو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے اپنا حصہ برتا اور پھر موت یا عذاب سے ہمکنار ہو گئے پھر یعنی آیاتِ الہی اور اللہ کے پیغمبروں کی تکذیب کے لیے یا دوسرا مفہوم ہے کہ دنیا کے اسباب اور لہو لائب میں جس طرح وہ مگن رہے تمہارا بھی یہی حال ہے آیت میں پہلے لوگوں سے مراد اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ہیں جیسے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی ضرور مطابعت کرو گے بالشت بابالشت ذرا بذرا اور ہاتھ بہ ہاتھ یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ضرور گھسو گے لوگوں نے پوچھا کیا اس سے آپ کی مراد اہل کتاب ہے آپ نے فرمایا اور کون بحوال صحیح البخاری حدیث نمبر 7320 و اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2669 البتا چھ سو البتہ ہاتھ بہاتھ کے الفاظ ان میں نہیں ہیں یہ تفسیر تبری میں منقول ایک اثر میں ہیں پھر الی سے مراد وہ لوگ ہیں جو مذکورہ صفات و عادات کے حامل ہیں مشب بہین بھی اور مشبہ بہم بھی, بھی یعنی جس طرح وہ خاصر و نا مراد ہے یعنی جس طرح وہ خاصر و نا مراد ہے یعنی جس طرح وہ خاصر و نا مراد رہے تم بھی اسی طرح رہو گے حالانکہ وہ قوت میں تم سے زیادہ سخت اور مال و اولاد میں بھی بہت زیادہ تھے اس کے باوجود وہ عذابِ الہی سے نہ بچ سکے تو تم جو ان سے ہر لحاظ سے کم ہو کس طرح اللہ کی گرفت سے بچ سکتے ہو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں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 قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والوں کی ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے پھر اللہ ایسا نہیں کہ پھر اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے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 مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا بے شک اللہ زبردست خوب حکمت والا ہے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 وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے اور سدا بہار باغوں میں پاکیزہ محلات کا وعدہ ہے اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑھ کر نعمت ہوگی یہی عظیم کامیابی ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یہاں ان چھ قوموں کا حوالہ دیا گیا ہے جن کا مسکن ملک شام رہا ہے یہ بلادِ عرب کے قریب ہے اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آبا و اجداد سے سنی بھی ہوں قوم نوح جو طوفان میں غرق کر دی گئی قوم عاد جو قوت و طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود بعد تند سے ہلاک کر دی گئی قوم ثمود جسے آسمانی چیخ سے ہلاک کیا گیا قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنان ابن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا مروا دیا گیا اصحاب مدین متب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چیخ زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا اور اہل متفقات اس سے مراد قوملوت ہے جن کی بستی کا نام صدوم تھا اے کے معنی ہیں انقلاب الٹ پلٹ دینا ان پر ایک تو آسمان سے پتھر برسائے گئے دوسرا ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا, پھینکا گیا اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی اس اعتبار سے انہیں اصحاب متفقات کہا جاتا ہے پھر ان سب قوموں کے پاس ان کے پیغمبر جو انہی کی قوم کے ایک فرد ہوتے تھے آئے لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی بلکہ تکذیب اور انات کا راستہ اختیار کیا جس کا نتیجہ بالاخر عذاب الہی کی شکل میں نکلا پھر یعنی یہ عذاب ان کے ظلم پر استمرار اور دوام کا نتیجہ ہے یوں ہی بلا وجہ عذاب الہی کا شکار نہیں ہوئے پھر منافقین کی صفات مضموعہ کے مقابلے میں مومنین کی صفات محمودہ کا تذکرہ ہو رہا ہے پہلی صفت وہ ایک دوسرے کے دوست معاون و غم خوار ہیں جس طرح حدیث میں ہے المؤمن للمؤمن المکم المکمنی کلبنیاشا بہو بابا یشودہ بہوالی یشود بہو بابا بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر چیس چار سو اکاسی حدیث نمبر چار سو اکاسی اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو پچاسی مطلب مومن مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا دوسری حدیث میں فرمایا مثل المؤمنین فی توددهم وتراحمهم مثل المؤمنین فی توددهم مثل المؤمنین فی توددهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 6011 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2586 مطلب مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے رحم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم تپ کا شکار ہو جاتا ہے اور بیدار رہتا ہے پھر یہ اہل ایمان کی دوسری خاص صفت ہے معروف وہ ہے جسے شریعت نے معروف مطلب نیکی اور بھلائی اور منکر وہ ہے جسے شریعت نے منکر مطلب برا قرار دیا ہے نہ کہ وہ جسے لوگ اچھا یا برا کہیں پھر نماز حقوق اللہ میں نمایاں ترین عبادت ہے اور زکوٰۃ حقوق العباد کے لحاظ سے امتیازی حیثیت رکھتی ہے اس لیے ان دونوں کا بطور خاص تذکرہ کر کے فرما دیا گیا کہ وہ ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں پھر جو موتی اور یاقوت سے تیار کیے گئے ہوں گے ادن کے معنی کئی کیے گئے ہیں ادن کے کئی معنی کیے گئے ہیں ایک معنی ہمیشگی کے ہیں پھر حدیث میں بھی آتا ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت کو سب سے بڑی سب سے بڑی نعمت رضائے الٰی کی صورت میں ملے گی بحالے صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر 6549 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2829